بس اللہ صحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح بادشاہ واٹس گروپ تمام دیگر جو ہے سامعین سب کو شموسل کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سدر نمبر پانچ سو انسٹھ پبلک تین سو ایک ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے پانچ سو انسٹھ جو ہے دعوت شریف کے شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور تین سو ایک جو ہے اوراد فتح کی شرح میں ہیں اور فتح میں ہم لوگ اسما الحسن میں سے کہ بعض سلسلے میں ہیں اصمال میں درس اس میں مقدس نمبر ستارہ یا کہہارو کی توضیع میں اس میں اس خاص عنوان میں ہے کہ القحار قرآن پاک میں اس عنوان سے اس عنوان تھی قرآن پاک میں یہ سو مقدس چھ مقامات پر ذکر ہوا تھا چوتھا مقام کا توضیح پہلا ہو چکا ابھی پانچواں مقام جہاں اس میں مقدس القحار اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے طور پر آئی ہیں تو پانچوں مقدس شعر سوات عہد نمبر پینسٹھ میں بھی آیا ہے القحار بنوانے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے عنوان سے تو واحع مقدس یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا النَّانہ منظر و مام انََ اللہ الاحد القحار اللہ کے پیارے نبی المارے اللہ پالوی سکوں کریں میرے حبیب قول آپ کہہ دو آپ کہہ دیجئے کہ انما بلا شخ شبہ میں جو ہے منظر کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں میں تو فقط ڈرانے والا ہوں بلا شیخ شبہ میں ڈرانے والا ہوں وما من الہ الا اللہ الواحد القحار اور اللہ واحد غالب کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں عواملہ کوئی لائق عبادت نہیں کوئی معبود نہیں اگر کوئی معبود ہے جو لائق عبادت ہے وہ اللہ اللہ, اللہ ہے جو کہ واحد ہے ایک ہے یکتا ہے ہاں جہ ثانی نہیں اسے ایک کا کوئی جز نہیں القحارو اور وہ ہر چیز پر غلبہ اور قدرت والی ذات ہے تو اس مقدہ صاحب کی توجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن بنیادی عقائد کے ماننے کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو بنیادی عقائد کے ماننے کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے ان میں پہلا بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا وحد اللہ شریک کی ہستی اور اس کے صفات کو یعنی اسی طرح مانا جائے جس طرح کے واقع میں وہ ہے اللہ تعالی جو ہے وحد اللہ شریک کی ایک اس کے ہنسی کو مانے اور اس کے صفات کو اسی طرح مانا جائے جس جی طرح کے واقعی میں وہ اللہ ہے اور وہ صفات اس کے شان کے لائق ہے دوسرا بنیادی عہدہ جس کی طرف قرآن کریم دعوت دیتا ہے اور اپنی دعوت کی اصل ٹھہراتا ہے وہ یہ کہ رسالت پیغمبری کے پورے سلسلے کو مانا جائے نین اللہ تلا سے جو انبیاء کا جو تسلسل ہے اس سلسلے انبیاء کو جو ہے پورے سلسلے کو مانا جائے چونکہ یہ سورہ سعاد کا اصل مقصد ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اثبات اور کفار کی تردید ہے جانے سورہ سعود خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں انما انا منظر یعنی کہو کہ میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس آنے والی خوفناک گاڑی سے ہوشیار کر اور جو بیان مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے رہنے دو باقی تمہارا واسطہ جس حاکم سے پڑھنے والا ہے وہ الواحد القحار ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے جو یکتا اور غالب ہے یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو اس اللہ واحد القحال کے زیر تصرف نہ ہو جب تک چاہیں ان کو قائم رکھے جب چاہیں یعنی توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دے اس عزیز و غالب کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے کون اس کو روک سکتا ہے اس کے ہن زبردست قبضے سے قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے غور کریں انسان اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کے مجال ہے کہ محدود کرے تو یہ جو ہے آیت اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو جو ہے اللہ کے منظم طرف سے منظر ہونے کا ڈرانے والا رسول ہونے کا ہمیں حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں بلا شک شبہ جو ہے میں ڈرانے والا ہوں میرا کام اللہ کی طرف سے ڈرانا ہے تمہیں ہوشیار کرنا تمہیں باخبر کرنا تمہیں اللہ واحد القہار کی ذات و صفات سے اور یہ تمہارے سامنے جو مستقبل ہے قیامت کا ہاں جہ جنت و جہنم کے سرحد میں کام علیہ انبیاء امبیا کے ندا لبے کہنے والوں کے لیے اللہ رسول کے فرما برداروں کے لیے جنت اور ان کے نافرنمانوں کے لیے جہنم کی صورت ایک مستقبل تمہارے سامنے ہیں میں اس حقیقت سے تمہیں درنے والا ہوں اور تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا نے بھی یہی کام کیا ہے تو اس میں الواحد میں اشارہ ہے ہاں جی توحید جو ہے توحید ذاتی کی طرف الواحد القحار میں الواحد, نے ال... الواحد میں اشارہ ہے توحید ذاتی کی طرف اور الجی تھا وہ کتاب خصوصیات آسمت سب نمبر دو سو تو آگے اس میں الواحد میں اشارہ ہے توحید کی طرف اور میں توحید صفاتی کی جانب کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی واحد ہے ہاں جی اور صفحات میں بھی ہے ذات میں بھی ہے صفات میں بھی ایک تو اس میں الواحد الواحد میں اشارہ ہے توحید ذاتی کی طرف اللہ تعالیٰ کی وہ ذات میں یکتا ہے اور القہار میں تو میں توحید صفاتی کی جانب اشارہ ہے کہ وہ صفات میں بھی یکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ واقع تن بھی واقعتا تن بھی جو ہے وہ ایک ہے ایک اور لیکتا ہے اور چونکہ اس جیسا غلبہ وہ ہاں قدرت والا غلبہ وہ قدرت والا کوئی نہیں اس لیے کسی میں صلاحیت بھی اس کے شریک بننے کی نہیں اللہ تعالیٰ جیسا جو ہے واقع میں جو ہے وہ اللہ کے ذات بھی ایک ہے اور یکتا ہے اور چونکہ اس جیسا غلبہ وہ قدرت والا ہیں والا نہیں کوئی نہیں غلبہ والا کوئی نہیں اس لیے کسی میں صلاحیت بھی اس کے شریک بننے کی نہیں ہے نہ ذات میں اس کے شریک بننے کی صلاحیت ہے نہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں اطلاق ہے لا محدود ہے اس کی تمام صفات اس کی ذاتی ہے بندے کی تمام صفات میں محدودیت ہے اور اس کی ذاتین ہی اللہ کا عطا کردہ ہے آپ کا علم اللہ کا ادا کردہ ہے جب چائے سکتا ہے آپ کے قدرت و توانی صحت سلامت اقتدار اولاد مال دولت جس کی وجہ سے آپ خود کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں بھی بڑا قادر ہوں طاقتور ہوں یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے وہ جب چائے چھین سکتا ہے اور کل تک آپ لوگوں کا مددگار تھا ایک دن دیکھتے ہیں فالش لگیا ہاں ایک رگ نے کام کیا بستر پہ پڑا ہوا ہے گھر کے سارے افراد جو ہے اس کو اس کی مددگار بنے ہوئے اور وہ ہل جل نہیں سکتا لہٰذا ہماری تمام صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کر دیں ہم کسی چیز میں بھی جو ہے مستقل نہیں ہے ہماری کوئی صفات ذاتی نہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہے اس کو نہ کسی نے یہ صفات عطا کی اور نہ کوئی عطا کر سکتے ہیں اور نہ اس کی یہ صفات کوئی چھین سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ صفات میں نہ وہ ذات میں بھی ایکتا ہے صفات میں بھی ایکتا ہے بلا شک شبہ اس حقت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس کے ان مطالب کے ریاست نقطہ اس کے تاخیرہ دزما کی صفحہ نمبر جو ہے دو سو بارہ پہ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوئی کہ الاحد القحار صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اقدس ہے اور القحار اللہ تعالیٰ کے اصمال حوشنہ میں سے اور چھٹا مقام جو ہے یہ ہے لمن الکلیم لاہ الاحد القحار ہاں جی یہ آیت سرعی مومن عائد نمبر سولہ میں اور غافر عید نمبر سولہ میں لمن الم اليوم الوم لاہد القحال آج کس کی بادشاہ قیامت کے دن سب, سب مر جائیں گے دوسرے پہلے سور پہ جب سب مر جائیں گے تمام مجداد عالم مرواہ کوئی زندہ نہیں ہوں گے تو اس بات جو ہے اللّہ تعالیٰ پکارے گا ہاں جی لمن الم الق الوم آج کس کی بادشاہی کوئی جاب دینے والا نہیں ہے اللہ خود جواب دے گا اللہ واحد قہار صرف اللہ واحد کہار کی صرف اللہ جو یکتا اور ہر چیز پر غلبہ و قدرت اور تسلط رہنے والے ذات کی آز با آس بادشاہ اس سرح کے دو نام ہیں غافر بھی اور سرح مومن بھی یعنی اس کو سرح مومن بھی کہتے ہیں اور سر غافر بھی اس کے نمبر سولہ میں یہ عید علم الملک لوم اللہ خار اس آدمی بھی جو ہے القحار اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر فط حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی یعنی تمام انسانوں کو ایک صاف زمین پر جمع کئے جائیں گے کل خام میں جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا اس زمین پہ نئی زمین ہوگی اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا جو یہ ندا کرے گا لمن نلم اليوم یعنی آج کے دن بادشاہی کس کے ہیں ہاں جی یہ جو ایسی کتاب ہے تفصیر قرطبی سرحِ مومن کی جو ہے سیاحت کے دل میں تو اس پر تمام معلومات مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے لاہواحد القار لا واحد ایک ہی طاقت ہیں اور مکمل غلوہ والی اللہ تعالیٰ کے لیے آج کی حکمت ہوگی اس حدیث کی روشنی میں لیمان الملک الملکوم کا یہ جو ندا ہے ہاں ایک منادی ندا کرے گا میدان قیامت میں اللہ خود ندا نہیں کرے ایک منادی اللہ کے حکم سے ندا کرے گا تمام معلومات کو میدان حشن میں جمع کرنے کے بعد دنیا کے اس کے اندر جتنے بھی حکمران جتنے بھی خدائی دعویٰ کرنے والے جتنے بھی ظالم و جاویر لوگ ہوں گے وہ ہم جو ہے کسی میں طاقت نہیں ہے کچھ بولنے کا ہاں کوئی اپنی بادشاہت کے دعوادار اپنے ہیں سب سب اقرار کریں گے لاہ لاحد القار اللہ تعالیٰ کے لحاظ کی حکومت ہوگی سب اقرار کریں گے مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تلزس کی صورت میں کہیں گے کہ آج جو ہے اللہ واحد قہار کے لیے حکومت ہوگی اور کافر مجبور و عزیز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کے اغرار کر کے وہ دیکھیں گے اس کے سوا کوئی چاہ نہیں اس کے اقرار کے سوا اور کوئی صورت اسے نظر نہیں آ رہا ہے اور حضرات مفصرین اکرم الحم اللہ میں سے بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہ جواب بھی کہ جب جواب دینے والا پہلے سور سے تواہی کے بعد کوئی نہ ہوگا تو خود حق تعالی تعالیٰ جلشانو ہی ہوں گے جیسے بندہ نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ہے اس میں اس رواج میں محلوب ہوں گے محتمہ ممن کا پھر کہیں گے لاہواحد القحار لیکن ایک دوسری روایت تو فشری نے نقل کیا ہے ہاں جی وہ فرماتے ہیں لاہل واحد القحار اللہ تعالیٰ خود کی طرف سے یہ جواب آئے گا اللہ یکتا ذات اور ہر چیز پر قدرت اور غلبہ رہنے والے ذات کے ہی بادشاہی ہوگی یہ جو ہے خطاب خصوصیات اسماعول ہونا صفاً نمبر بارہ پہ یہ حادیث اور دونوں ادے اور کول جو ہے نقل ہیں تو یقیناً جو ہے اس آیت میں آج کی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ یہ بادشاہ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی قدرت مطلقہ کا مالک ہاں جو چاہیں کر سکنے والے ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے ہاں لیکن بہت سے اندے بہرے گونگے کفار مشرک چاہل لوگ جو ہے اس حقیقت سے آج اغرا نہیں کرتے ہیں کچھ اپنی قدرت کا بھی اظہار کرتے ہیں جیسے فرون نے کہا میں جو رب علّہ ہوں نمرون نے خدائے دعویٰ کی شداد نے کیا لیکن قیامت کے دن تو حقیقت سب پر سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا وہاں کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا سب بے یار و مددگار ہوں گے سوائے اللہ کی مدد کی لہٰذا وہاں خواہین و نہ خواہی ہاں جی ممی تو بڑی خوشی سے اقرار کرے گا لہٰل واحد القحار لیکن کافر کافی مشرک اور منافق جو ہے اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اقرار کے اور اقرار کریں گے ایک ہے اللہ جو ہر چیز پر پدرا رہنے والی ہیں اسی کے بادشاہت ہے تو یقیناً بلا شک شبہ اللہ واحد القحار ہی کے آج بھی حکومت ہے کل بھی حکومت ہے آج بھی یہ ملک و ملکوت اسی کے ہے کل بھی یہ ملک و ملکوت اسی کے ہے سادا کا